بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ, <تصاف> اللہ کے نام اللہ سے شروع جو بہت مہربان اکور بسم مربکی خلک خلق ملا خلق الاکرم اللہ علم بالقلم المل پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا پڑھو تمہارا ربھی رب سب سے بڑا کریم جس نے قلم سے لکھنا سکھایا آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا ہاں ہاں بے شک آدمی, آدمی سے کشی کرتا ہے اس پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا بے شک تمہارے ربھی کی طرف پھرنا ہے ان علی او امر تَقْوَى أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَحْلُلْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدْعُ سن دوس جو بھلا دیکھو تو جو منع کرتا ہے بندے کو جب وہ نواز پڑھے بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا پرہیزگاری بتاتا تو کیا خوب تھا بھلا دیکھو تو اگر اور لایا پھیلا تو کیا حال ہوگا کیا نہ جانا کیا اللہ دیکھ رہا ہے ہاں ہاں اگر باز نہ آیا تو ضرور ہم پیشانی کے بعد پکڑ کر کھینچیں گے